السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمت شفیت اور حضرت امیر کا بر حافظ نمین ادویت فضائل دراص نمبر بارہ جو ہے نوجل شعبین حدیث نمبر تینتیسویں اور اور چونتیسویں پہ ان شاء کوشش تجمہ چڑھانگے تو جو حضرت علی علیہ السلام صحاب عمر شاپ سے حت علی السلام مخاطب سو سے کسل کہ یار یا علی علی ان نکاح ہوتی تھا خدا سے فضلت یو سم دے ن شاہ جب ص اللہ و دے فضلت تو خدا سے غال تھا دن کسل پہلے فضلت پر دین کو تیتا سیرحانی یعنی لدین اچھا سسال والے یعنی بونرۃ اللہ عرب صطین یعنی شہر دے بس کہ بونگے آتے دین بونگے آتے کنگ طفو ماں محمد صفو کی دنیا یہاں سوئی زوں بوئے آتو و محمد صفو کمال خدے خد شف نوین میں اور انبیاء گامین صالف نوین میں یہاں سر الطف نیا الگ ہو بنگیا تو تھپس اور, او اور والم اوتلی لیکن وہ اللہ مان چخ یقین اچھا بون آتے تھپمت فضلہ چکو جونیا لنگا چخ ہو آت و تفس اور جب کہ جو ہے غل اچھا دین آتے اور تو کا اور پاک و طاہر بے سے فطری طور پر معصومہ بے سے تمام کمالات نگاہ سے تدفی غلچ خدا کے سے شہز والم و او تالی اور غال تاپ و کمالات نگاں خدا سے شدم وہ تیت الحسن والحسین حسین حسن حسین تو وہ جنت سردار اور جو شہز والموتلين قال <سؤال> الدين تو اولاد خدا سے شاد بس وانا يا لاتين ميكاتين فضلت خدا شاد بس اللہ دین مت فاطمہ تو انجو علی فضلت اور یقیناً مولا علی حضلت پیامب و عظیم کائنات خدا بضروۃ خدا پہ چک و چغہ پیامر علی عظوم کو بواس اور یافزا جو ہے پیامب الدین خدا شاہ خاطمہ زہرات علم و علی العظم الخاۂ شادث اور حسن حسین تو اولاد مولا علی المول شادث یا کہ پیامر خدا سے۔ سزر سے اولاد انسان لس طرف عمر خان حسین یہ فضلت کو نصرت و نیا کا فضلت سنگ اور چونتیسویں حدیثیں نو حضر امیر یہاں کا سلبت تام بمر کا سلبس کہ ان الحسن و الحسین کا نندر نبی تاہم عمر خان کا سلمپا بحش حسن حسین نسکا نیش الحسین وا یہاں تک کی سنی کافی ہے سرغلس دو نگا سے خود شخص ان کا اللہ شخص شاخہ سے خدا سے نمین باری قتل تو نمین اچانک او چباز جیسے لوک بار کو لو چباز اور جو بالکل سانسوں سے تو توز جی علامہ اور دے ہسنگ اس قلعہ لمب و سا سے کھٹ یہاں تک کہ حتٰ خلا علّی امیہ فاطمہ والی یہاں تک کہ خن امیگ و فاطمہ اور بابا علی تک تات اور دیکھا تھوڑی من بغام و خدا سے لمبو یا اور ساساں اور تو ایک سامب سے لوکوئے گا روپوئے کا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی انجالبرکت اور ساساں نمی نبر پل لو پلا تین شخص اور مسلسل جو سانسوں سے اور پوئی روشنی خدا سے اور عمر کے الحمد للہ اللہ جی تمام سرخوں گاموں سے سہمزاد کہ آ کر ماںلویت خوانگ سنگھی خاندان بلنگ یا حلد بلنگ یا اولاد اللہ دیہد عزت اور شرف شہ زبیز کی خون اللہ بٹھو بانو خدا سے خوں بھرے اوت پرس میں یعنی کن بھیا خون کا پن یقیناً فضیلت یعنی جیسے خداً خداََ ہر کسی فضائل کا مہدا سے جونت دنیا کا حصول شاید پی اور یون ناننگ امام یون آنگی مولاناً اور جو ن جیسے محبت کو نتی اِمان حسین اور جو ن محبت کو یہ کا باللہ اللہ قوم اور دنیا کو تعت و بندگی خواہ سے اسکل بھی لمبول ڈلیں ڈھوننا کھویں سیرت اتائی وہ غاتی پھرے اختیار بھیجنا یقیناً بھرے نہیں جاتی اور کھوئیں ہر حکم بہ پیامبر حکمن پیامبر حکم خدائی حکمِن مولانا رضا الدین محبت معداد اور خوں تمین کو یہ عنگاتیں بھرے نہیں جاتے ہیں ذریعے اور دیہاتوں خدا سے غاتی جاتے نئے و ہدایت عہد بساد بس اور نہ جن جسن جد نہ ہو سکے عقیدت محدت پیدا بیاب نو خدا کا دن محمد نال محمد دام النفی القی قون سیرت طیبہ اختیار ویات پی اور قو نورانی تعلیمات روشنی ڈالوت پی خدا کا رنگام اللہ توحفیش ادب خد اور خدا کا دن گا منیا جنیا ہنسچوں گے ادناس و غلام زندگی بیاض پیل بی بی خیام اللہ یا چشپہ ہنسوں گامی شفات اللہ عام